اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی تائت کیے انہوں نے انہیں بھلا کر دیا جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے اور ان پر بات پوری ہوئی ان روہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے جن اور آدمیوں کے بے شک وہ زیا کار تھے